السلام علا سید الرسول وخاتم امبیا محمد المصطفیٰ والا علیحابی علی الصدق والصفاء وفا ثم بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليزيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق اللہ مولانا العظیمین اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما زو شکن البواد والند صلات و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ سلاد یا سیدی یا حبیب اللہ سلاد والسلام علیک یا سیدی یا رحمت اللہ علب و صحاب یا سیدی یا محمد رسول اللہ دل دماغ زبان زیر نو ہر طرح فتح فرمایا نیل تا محبوب خدا و شرف پچھلے جمع مبارک حد آواز کردیا پچھلے میں پچھلے جماعت شریف میں بیان کر سکیاں کچھ رہ گیا کرا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرماوے مینو سنا کے تم سن کے اس نصیب فرما دوستو پچھلے جماعت مبارک شریف جس ہنوان کا آغاز ہے نقصان نقصان کس درجے کا ہو چکا ہے علامہ اقبال علیہ رحمان آپ سرکار دے شیر دے روشنی کی روشنی رض کہ آپ نے مسلمانوں دا علم اسلام دا اہل اسلام دا بڑا المیا المیا بیان فرمایا آپ نے فرمایا وائے ناکامی متا ہے کارواں جاتا رہا وا ناکامی متا کارواں جاتا رہا آپ ہائے کر کے رو کے فریاد کر کے طلب کے مسترب ہو کے پریشان بے چین ہو کے حسرت بھرے کلمات بول دیں مند وائے ناکامی وا ناکامی ہائے اتنا برباد و تباہ ہو گئے اتنا جلیل ہو گئے اتنا رسوا گئے بتا جاتا رہا جو پاکی دا, دا, دا, دا غیرت دا ایمان دا اللہ تعالی ذات دا خوف خدا دا عشق الہی دا جو سازو سمان نو فکر آخرت انسان عزت دھرتی انسان واگ جی جا سبق جو ٹیکنالوجی نہیں دنیا کا سازو سامان نہیں سی گڈیا نہیں سن کوٹیاں نہیں سن بینک بینس نہیں سنو جہاز نہیں سنو بڑیا نہیں سن وہ سامان دے کافلان کو نہیں سی قسم خدا دی کر کے آنا اگر یہ سازو سامان متا ہے باب کول سی پہر علی کول سی اللہ تعالی کول اچھا تو خیر عرض کر رہا سی ناکامی جاتا رہا کار کے دل سے بڑا پریشانی آپ نے بیان فرمائی فرمایا او ہے کہ متائے کارواں جاتا رہا پر کارواں کے دل سے ہر شہ لٹی گئی ہے برباد ہو گئی ہے نکل گئی ہے قطر اسلامی ختم ہو گئی پر ہویا کیا کارواں کے دل سے کارواں کے دل سے کاروان تو براد مسلمان ہو کارواں کے دل سے احساس کے ہوئے نقصان کا احساس ساڑے ہتھو کچھ ہے نکل گئی ہے موٹی جی مثال اج کل کے زمانے رکھ دیا ہوا حالات نو سامنے رکھ دیا ہو قسم خدا دی کر کیا نا اسلام کی تاریخ کے مکہ مدینہ شریف کدی نہیں شفا مرکز نے جڑیاں تھا رحمت علاحی کا مرکز سن العالمین رپلال امید عمل دیا تھا قرار دے برائی بیماری وبا عزاب کا مرکز بن جان تکر کا فرد مسلمان ہو مدینے کی مٹی کے اندر شفا ہے جہم دیوارہ دیوارا اپنے سیرے رگڑ کے شفاواں حاصل کرنے والے دی انہی فکری <تصفح> صلاحیت اتنا گر جائے اتنا برباد ہو جائے اتنا پستی آ جائے اور اتنا اسلام تو دوری آ جائے کہ خیالات تصورات ذہنی نظریہ بن جائے کہ اللہ دا گھر میرے وزیر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دا روضہ بھی بیماری جہاں بن گیا ہے اور آپ دی مسجد کریاں شفامہ دا مرکز سی. ہے سی او بھی بیماریاں دی جاہا بن گئی اے سوچ فکر مسلمان دی بن جائے اہل اسلام دی بن جائے کلمہ پردوالیہ دی بن جائے جنہ دی آباؤ اجداد جنہ دی اصلاف ذہن رکھ دے سن کہ مدینہ دی مٹی دی اندر بھی شفاہ ہے مسجدیاں دی وارہ دی اندر بھی شفاہ ہے قرآن مجید دی بھٹے دی اندر بھی شفاہ ہے پھر اقبال نو ر بائے ناکامی متا جاتا رہا کارواں کے دل سے احساسے دیا جاتا رہا مسلمان دہ جنہ دی ایک نماز رہ جاتی سی انہوں دی طبیعت بے چین بے قرار ہو جاندی سی کھانا کھانا اپنی بیوی گفتگو کرنا ان دل چین نہیں پکڑتا انہوں کا دل گبارا نہیں کرتا کہ روٹی کھائیے آخر سن جنہ دی نماز رہ جائے وہ جہاں بند اللہ سروس ہو تو محروم جان وہ کس منہ خوشیاں کرس منہ کھانا کھان اتنا بے چین بے قرار ہونے والے سارے اصلاف سن دس تیرے میرے کو رہ گیا دی میرے کو رہ گیا اسلام کا تیرے میرے کو رہ گیا ہے اپنے اصلاف دا تیرے برکل محبت خدا کوئی نہیں خوف خدا کوئی نہیں اپنے مولا دے نال یقین کوئی نہیں نمازہ مسیطہ میران اور قلب آباد ہو گئے مسجدہ میران ہویاں مزار عباد ہو گئے حیادیاں داستانہ ختم ہو گئیاں حیادیاں چادرہ تار تار ہو گئیاں او مسلمان جناد حیادہ سورا آسمانہ تے ہندہ سی و جنادہ حیادہ سورا کو پوری کیناات ڈٹکا وجہ ہوں او مسلمان کہ جنہ دے کنا دیا پکیز نہ پھر ہوامہ اقبال ورگے نو نیو نہ کہنا پوائنا خامی جاتا رہا وڈا دار کے دل سے احساس جی دل احساس ہوا ربارگاہ بچا چڑھتا ہے بولو اللہ <igo> اللہ اقبال نے سنایا متا پچھلا شیر دیا کامی متا ہے کاروا جاتا تارا علامہ اقبال دوسری تھان بیان فرما ہے متا ہے دنیا لو گئی اللہ حوالوں کی گورنر سنے جامہ اقبال رحمت اللہ تعالی فرما نے آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا متا دین و دنیا لٹ گئی اللہ حوالوں کی بارہ سنیا اللہ میں ایک بار رو کے ہے دے دین و دنیا لٹ گئی اللہ والوں کی یہ کس کا پھر کا اداکی میں مطلب یہ سمجھانا متردہ اخرن کو سبحان اللہ اللہ میں اقبال رحمت اللہ کاش کو کی لے بیٹھے ہوں اللہ میں اقبار رو کے فرما ہے رو کے دا مطا اے دین و دنیا لٹ گئی اللہ کی اللہ والا لٹیا گیا ہے دنیا بھی لٹی گئی ہے درویش دین کی گیا ہے، قسم خدا سو سال, سارے نے جاگتی کی سال کی خدا دی, کر دی اتنا رو اتنا, اتنا دبدا اتنا جلال کہ سلطان سلاحدین یو پی کا پیر کڑکا ہے دی دی آٹ سن کے دنیا کفر دے پسی نا آ ہے دنیا کفر دے دے دب چادر لے کے اللہ اقبال فرما ہے آئے کی کریے متا ہے تینو دنیا لٹ گئی اللہ ہوالو کی دنیا جٹی گئی دنیا جٹی گئی ہے پوری دنیا سے دے ملک دے پر اسلام دا ملک ہوئے جتے قرآن دا قانون ہوئے قسم خدا دی کر کے تھانے نظر نہیں آئے گا مولا دے مو مولا دے قرآن دا میرے نبی سرور سرکار کی شریعت کا نیزام تیرو کسی تھان نہیں آئے گا اے اچھا اپنا اپنی دنیا تجاڑ بیٹھے ہوں کدے دنیا دیا قسم خدا دی درکیاں نوا شائیا آ سن بادشاہ جدو اپنے تختہ تھی ادو مسالا یو پی ورگیا دیا پیش کردے آدھے سن ادو مسالا امریک فروخ و پیش کردے آدھے سن ادو مسالا حضرت ابدل عزیز ورگیا دیا پیش کرتے سن آئے افسوس مسلمان آ اص کم سہن بن گئے پیش کردہ فلانے والے <سؤال> بین والے پر سامنے گل کی جائے میرے قرآن کا نظام قران دا قانون تے قرآن دا فیصلہ چاہی دا اے دیاوے انگریز دی آوے تے پرچانا ہوئے بلکہ فیصلہ کر دیتا جاوے کوٹا دے اندر کھلو کے ادھر ویکھ اگر مثال پیش کرتا ہے انگریزی او دے حق دے اندر فیصلہ ہو جاوے اگر مثال پیش کرے فاروق اعظم اگر آکھے میں مینوں اپنے نبی دے دین والا فیصلہ چاہی دا میں مینوں قران والا فیصلہ چاہی دا اے ادھر ویکھ قسم خدا دی چا ہو جائے میں کافر میں سب خدا ہی کر کے آنا وا کدی کا فر مسالا پیش کردیا کدے کافر مسالا پیش کرو کے آلم مرگیا دیا کدے کافر مسالہ پیش کردرت عمر ابد ورگیاں ورگیا دیا کافر مسالا پیش کرنا مثال, مثال کا ہے اپنے محمد فاروق نہیں درتی چلتا سی شیطان بھی نس جانا سی ادھر ویخنا سجنا اپنی سب خدا دی وا اج پیرا نونے اپنے جناب والا زمانے پیرا نو ویکنے مشاعف رو دیکھنے چکے بھی آدمی نے پر آسان نے ات جاؤ تینو دنیا نظر آئے گی آستان اللہ اقبال رحمت اللہ تال آ فرما نے یہ مسلمان ساز و سمان بیکھی دی بیکھی دی نے کافر کا سازو سامان ویکیا ہے دولت ویکھی ہے دی جہاز دیکھے گا ویکیاں نے وہ جا مسلمان کامل اپنے پختہ یقین والا ہوں کافرا کا سازو سامان وی کپنا دل ڈولنا نہیں گاہ ہمیشہ نبی پاک پیرا لگن والی مٹی تے رہی دی سی وہ دنیا نو سنا چڈتا سی کافروں بڑا وہ ایک پاس جیسے مٹی دے ذرے دے میرے نبی دا پیشاب شریف آ گیا ہے ایک پاس مقابلہ نہیں ہو سکتا میںوالہ پیش کر لگا جس حوالے نامنے رکھ کے فقیر نے پورا موضوع تیار وہ حوالہ سن او مسلمان کیوں نہ رو رو کے تیرو گلا سنا واں. جو دو دا حال بگڑ گیا ہوئے دے دیا تباہ ہو گیا خوف خدا نکل گیا جمال دے دا کے اپنی ہر بیٹھا ہو پھر مسلمان کرلاوا لا مکمال ورگا بندہ رو رو کے فریادہ کرے رب دی اندر امت مسلمانوں کیا بن گیا مسلمانا نو بن کیا گیا ہو درویخنا کتاب کا نام یاد رکھ پاکستان تک پاکستان سے انگلستان تک. کتاب سن. اے یورپ دے جنابے والا نے رل میں مشورہ کیا ہے تعلیم دینا دے بڑا پیسہ خرچ کر بیٹھے ہوں بڑا دے نے پیسہ خرچ کیتا ہے سہی سا مقصد پورا ہوا یا, یا نہیں ہو یا. اچھا بڑا پیسہ خرچ کیا کالجا تسا بڑا پیسہ خرچ کیا یونیورسٹیاں بڑا پیسہ خرچ کر ہے اپنی مغربی تعلیم جنابے والا لگانے چاہنے کہ خرچ کیتا ہے ہویا یا نہیں ہوا ادا نفا بھی ہوا یا نہیں ہوا حوالہ وخانا فکیر کام ہوئے گا ادھر نے اپنے مبَسرین ایک ٹولہ نینے مبَسرین جنابے والا ایک گروہ نو ہے وہ جنابے والا پاکستان یونیورسٹیاں دور کیا خیالات معلوم کرنے کو اپنے اپنے پیار اسلام کنا پیار ہے اس کا جائزہ لینا کوشش کی جدو واپس گئے نے جناب والا کی نظریہ پیش کیا او مسلمانہ اگر گل گلت ہو فقیر ذمہ دار ہوئے گا انہیں نے آپس تندر جا کے جدو ایتو جالا لیا ہے واپس پہنچے نے انہیں نے نتیجہ کیا کر دیا ہے نتیجہ کر دینے اتا جنہ میں پیسہ خرچ کیتا ہے کنہ میں روپیہ خرچ کیتا ہے او بیکار نہیں گیا اوہ زایاں نہیں گیا بلکہ کسی کھاتے لگ گیا ہے اوہ بیکار نہیں گیا بلکہ کار آمد گیا ہے اوہ کی میں کار آمد گیا ہے ہویا ہے. عالم نواز سے آئے سن جان ذہن معلوم کیتا ہے انہوں نے آخر دے جا کے نتیجہ کیا کرس کے آدمی نے اثر روپیہ بڑا لایا ہے پر سان نفع بھی بڑا لب گیا ہے نفا کی لبیا ہے کل میری سنیا جے ادھر ویخنا اپنے سمیر چھا دل دل دل ماریا جے اہ جنابے والا نے جا کے آخر ہے نتیجے نتیجے یونیورسٹیاں گئے ہاں دے اندر گئے ہاں بڑے بڑے کالج بڑے بڑے یونیورسٹیاں جا کے جائزہ لیا نوجوانوں کا ذہن معلوم کرنے کو کی کوشش کی جاننا ہے تانہ ہے تانا ہے وہ انگریز ہس کے آدھے کوئی گل کرتا عورت دی کوئی کال کرتا ہے وہ دے دی کوئی کال کرتا ہے پیسے دی کوئی جنابے والا کال کرتا ہے مال تے دولت دی کسی ایک بھی اسلام دی گل نہیں گیتی کوئی آخدہ ہے میں خاصین اور جمیل لڑکی آنال بڑا پیار کرنا ہوا فلانی لڑکی ہے میں نے وہ دنال عشق ہو گیا ہے بس میری زندگی دا مقصد ہے کہ میں نے وہ عورت مل جاوے قسم خدا دی وہ زندگی دا مقصد عورت ہو زمانے وہ زمان ہوتے ہیں قسم خدا دی کر کے آنا اسلام دے شیر خالد ابن ولید ورگے ہون و سلطان صلاح الدین ایوبی ورگے ہون ٹیپو سلطان ورگے ہون انہ دی زندگی, زندگی دا مقصد عورتہ نہیں ہوتا انہ دی زندگی دا مقصد اپنی جان مولا دینا آتے پیش کر کے مولا دا دیدار کرنا ہوتا ہے رب دے رسول دا دیدار کرنا ہوتا ہے دوبارہ سنیا جے ادھر ادھر, کے ادھر بیخنا قسم خدا دی کر کے مسلمان نے کافران نے انہوں نے گمراہ کر سک نوجوان کافرا کی قید ہے چاری چار ہر رات عورت پھیرا پاؤں اس جمال دت پت ہو کے ون سمنے دیو رات پا کے قسم خدا دے کر او مسلمان سل وہ جن اک بھر کے بھی نہیں ویکیا وہ جنہاں دی نگاہ چہرے مستفا ہو جنہاں نے ہر رات نیٹ دے و سم خدا پاؤڈر ایمان دے بندے نے وہ جنہ دی نگاہ چہرہ مستفا دے ہونات پیروں بچے حسن کائنات پیروں بچ ہوئی کرتے اصا تڈ ویے جہ گد کا ٹوکرا یا اس محمد پاک ویے جا پیشاب شریف تو جو سجنا درد ہو ہے. ادھر ویخنا توجہ تبصرا پر کوئی مال کر گل کرش مہدہ لب جاوے کاش مین عہدہ لب تو توں پڑھ رہا ہے اسلام مقصد کوئی بھی بیان نہیں کرتا میں اسلام چاہتا دنیا کے اندر اسلام آ جائے نہ کوئی آخر کہ او سانو عہدہ لب جا سان را بڑی بڑی نوکری لب جائے پر تیروجاد ہونا چاہیے حضرت کعب مالک سنا اے نا بولو نا سانا کیا بڑا لمبا ہے میں صرف اپنے موجودہ تھوڑی جی گھر لانا حضرت, دا سبحان اللہ حضرت نبی ویخنا میرا مدینے دا تاجدار ناراض ہو گیا ہے جنگ دے اتے جنابے والا آپ سستی ہو گئی مدینے دا تاجدار ناراض ہو گیا ہے او مدینے دا تاجدار ناراض ہو گیا ہے تک دیا رن ناراض ہوئے مدینے سجنا کر کرے حضرت کا مارک رضی اللہ تعالیٰ میرا مدینے دا تاجدار ناراض ہو گیا ہے بے چینی عالم دے اندر آپ کے شبر ہو گزر رہے ہیں میں حضرت قابل مالک مدینے کا تاجدار ناراض ہو گیا حضور نے فرمایا مدینے اندر کوئی مسلمان نال گل نہ کرے کوئی مسلمان نال گل نہ کرے سارے نے گل کرنی چھوڑ دیتی ہے لگا حضرت کا جد خط پڑیا ہے. شاہ خطان نام ہے علاقے کے بادشاہ دا آئے، اس علاقے دے بعد خط آئے خط دے اندر کی لکھیا ہویا ہے او مسلمان پیار والے اندر کی لکھیا ہویا ہے او با یہ کم کا بندہ ہے پر تیرے محمد تین نماز اللہ کنا دلیل کر چھڑے آئے نہ آپ گل کرے گل کر دیا ہے مدینے دیا گلیاں دندر ماریا ماریا پھر نہ اے سادے آ جا تیرے نبی نے تینو کیتا ہے سڈے والے آ جا اسا تینو شوخ بنا دیاں گے جدو آ نے خط پڑیا ہے ادھر ویخنا اج دا کا کاف رکھ مسلمان عہدے دی خاطر افسر پر بنانے مالک گلیاں خط پہ سڈے ولے آ جا تین شاہ بنا دیا نے جد خط پڑیا ہے چیخ نکل گئی ہے کر دینے مولا پہلے تے امتحان ہے ٹوٹیا ہے کہ تیرا محبوب ناراض ہو گیا اے میرے تے کیا مطلب ٹھ میرا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو کے باہر آ رہا ہے دوسرا کافر میری وفات شک پیا کافر میری وفات شک پیا کر آپ نے جواب کیا لکھی آئے وہ فرمایا جھلیا جاد رکھ لے تو کاب مالک دے ایمان نو جاننا نہیں ایت محمد مصطفیٰ نے خالی بلانا چھوڑی آئے میرے پرزے پرزے بھی کر دے میں اپنے محمد نال وفاری چھوڑا گا ہے در سبحان اللہ، نے فرمایا، تو کی میرا دیکھ کے میرے ایمان نو لالچ دے میرا ایمان بدلنا کافرہ محمد مستفا دے،, دے, دے،, دے اندر پہنا ایک پاسے تیرا شاہی تخت آئے میںخت کر کے مار سکا محمد دے دے دے در قبول ہے. تیرا شاہی قبول نہیں کیا؟ سوال محمد سوال غلام دیا جی تختہ لگا اپنے ہوئے نقصان دا لگا ایک پاسے کافر ہس کے آخر ایک پاس کافر ایک پاس کافرفافر دی دی دوسرے پاسے را ہوئے پاس رلتا ہوئی گلا نہ گوارا نہ کرے تو کوئی سن آن ہال تک میں رلدا پھرنا مینو نہیں کہ تو, تو میرے ایمان دا امتحان کرنا ہے کہ مینو شاہی تخت دے کے محمد دے دربار تو ہٹانا چاہنا ہے سن ساڈے محمد ساڈے دل دا محمد دے تعلق لالچ دا نہیں پیار دا اے میرے پرزے پرزے وی کر دےویں میں اپنے محمد دا دربار چھوڑنا گوارا نہیں اک پاسے کافر کافر ای جواب سنے ہج اور دوسرے پاس کافر او سوچ اپنے ہوئے نقصان دا دا, دا لگا دوسرے پاسے کافر ہس ہس کے مسکرا مسکرا کے مسلمان نو تنز کر دے کہ اصا یونیورسٹیاں خدا علم اپنے آپ نو شعور عالی دے آلہ مرتبے پہنچن والا سمجھ والے اپنے آپ نمچدار تانش والے اپنے آپ نو اقل والا سمجھ والے اپنے آپ نو علم والا سمجھ والے انہوں کے ایمان تقیل کا یہ حال ہوئے کہ ایک پاس ایمان ہو پاسا ہوئے ایک پاس اوہ یاد رکھ وچ ایمان نہیں آیا کہ سینے ایمان آوے پھر مولا حسین ورگا بہتر تنہیں گوارہ کردا پر یزید ہاتھ کرنا گوارا اللہ تعالی دعائے مولا تعالیٰ سمجھ دی توفیق نسیب فرماوے یار جندہ صحبت باکی و آخر دعوہ یعنی الحمدللہ ربی اللہم صلی وسلم على سیدنا و مولانا و محمد و بارک و سلم ربنا ذلمنا انفسنا و لم تغفر لنا و ترحمنا من الخاسرین ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي لليمانين الايمان يا نامنا بربكم فامنوا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا فكفر عنا وتوفنا مع الأبرار ربي إني إذا لم تنفسي كثيرا ولا يغفر الظنوب إلا أنت فغفر لي مغفرة من عندك ورحمني إن لك الرحيم مولا جڑی اپنی بارگاہال شیران اپنی دربار دن پنجانا وقت جھکنے دی تو فیق فرما یا علا لال میم مولا اپنی یاد اندر اپنے ذکر اندر لذت نسیم فرما اولائے کریم سونے اپنے حبیب پاک دا سچا و پختہ پیار نصیب فرما یا ال العالمین مولا کافراں دے منصبیاں اور شر بچنے دی توفیق نصیب فرما یا ال العالمین مولا اہل اسلام تے خیر فرما مولائے کریم سونے اسلام دی خیر خواں دی امداد فرما مولائے کریم سونے اسلام دشمن دشمنان نو تباہ و برباد فرما ذلیل فرما نیس تو نابو اپنے اسلاب دے راہ چلنے دی توفیق نصیب فرما اپنی ذات دنال کامل یقین نصیب فرما اپنی ذات کا خوف اور محبت نصیب فرما مولا کریم سونیا نوجوان نو خیر گیمانی نصیب فرما بی نو پڑھتے ہیا والی زندگی نصیب فرما جائی لالا دعا مولا واسطے جس نے بھی آرب کہا کر دے پوری آرزو ہر پہ کسو مجبور کی وحیدا بری دفاع وشوین ویدا بری دفاع وشوین ویدا بری دفاع یشوین نے دیا مولا خصوصا اپنے حبیب پاک دستکا نرینا اولاد نصیب فرما اے رب جہاں کل کا کے کے قوم کا دامن غم دین سے بھر دے بچوں کو عطا ہو علی اصغر کا تبسم اور بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے کم سن کو آتا ہو ولا محمد جا کولی اکبر کا جگر دے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خیر غلق